اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث بعنوان با توحید باری تعالی پہلا درس الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد وعلی آله وصحبه و ذریته اجمعین اما بعد کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آج سے جو نشستیں شروع ہو اس کے اندر ہر نشست میں ہم ایک حدیث رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کی ایک فرمانۂ وبارکہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑھیں اور مختصرا اس کے معنی دیکھیں اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو حدیث چنوں وہ ساری صحت کے اعتبار سے بھی صحیح یا حسن حدیث ہوں تو مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس کو ابن مہاجہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں اور آسمانوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیں گے اور پھر فرمائیں گے ان اللہ میں اللہ ہوں فیق بد اساب اہو اور اللہ سبحانہ تعالی اپنی یہ فرما کر اپنی انگلیاں کھولیں گے اور بند کریں گے وہ یقول انلک اور فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں جب کہتے ہو وزیر تعالیٰ کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انلملک آئین ملوک الرد کہ میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں وہ بادشاہ جو زمین میں ہوا کرتے تھے اور اسی روایت سے ملتی جلتی روایت مفسرین نے بھی ذکر کی ہے معدسین نے بھی ذکر کی ہے جاں سور ظمر کی آخری آیات کے ذیل میں جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں مقدر اللہ حق قدری تو اس کی تشریح میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی مذہبی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انگلی کے اوپر آسمانوں کو رکھیں گے ایک کے اوپر زمینوں کو رکھیں گے ایک پہ درختوں کو رکھیں گے ایک پہ پانی کو رکھیں گے ایک پہ باقی تمام مخلوقات کو رکھیں گے اور فرمائیں گے کین الملک کہ میں بادشاہ ہوں تو یہ سن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرماتے ہوئے اس کی بات کی مسکرا پڑے اور اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑیں نظر آنے لگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاپ فرمائی کہ وہ قدر اللہ حقہ قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے ولاد و جمین قبرت ہوئے عمر جب کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کے کی مٹھی میں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی اور سماوا تم تم بھی اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تو یہ عادیث مبارکہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہماری ناقص عقلوں کے لیے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور کرنا یہ اس کی استطاعت سے باہر چیز ہے وہ ذات جو ہے لی سے اس لیے شعیح اس جیسا کوئی اور ہے نہیں اس لیے اس کو کما حق تو نہیں ہم ادراک نہیں کر سکتے لیکن انسانی زبان میں جتنا سمجھایا جا سکتا ہے اتنا اللہ کی کتاب نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کھول کھول کے اس کو بیان کیا تو یہ حقیقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی ان آسمانوں کی اس زمین کی ابھی چند دن قبل ہی آپ نے سنا کہ زمین کے مدار کے اندر کچھ شعب ثاقب داخل ہو گئے اور اتنے زور زور کے دھماکے ہوئے اور اس کی صرف کچھ ٹکڑے زمین پر گرے تو اس سے جن علاقوں میں گرے وہاں خاصی خصی تباہی مچی یہ انسانوں کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے اس بہت بڑی کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی کہکشاں کے اندر ایک چھوٹی زمین سی زمین پر پیش ہونے والے واقعات جو ہیں وہ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے وہ سارے آسمان اور وہ ساری زمینیں اور وہ سارا پانی اور وہ سارے درخت اور وہ سب کچھ جو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے وہ بس اتنا سا ہے کہ وہ ایک انگلی پہ آ جائے ایک ہاتھ میں لپٹ جائے اور اللہ کے ایک اشارے اللہ کے ایک فرمان کا تابع ہو تو جس کا یہ عقیدہ ہو جو مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہو جس سے کافر جاہل ہیں جو رب کو نہیں پہچانتے ہیں جو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے ہیں ظاہر بات ہے جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان کتنا قوی ہوتا ہے اس عقیدے پر ایمان رکھنے کی وجہ سے کتنا مضبوط محسوس کرتا ہے اور پھر اسی عقیدے کے بل پہ وہ اللہ کے دشمنوں سے ٹکرا پاتا ہے اسی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے وہ دنیا کے بڑی سے بڑی رکاوٹوں کو اور ثوبتوں کو پار کر لیتا ہے کیونکہ وہ جس رب پہ کے سہارے پہ نکلا ہے اور جس رب پر ایمان رکھتا ہے وہ رب اتنا قوی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو حقیقی بادشاہت قیامت کے دن میرے پیارے بھائیوں واضح ہو کے ابھی بھی اللہ کی بادشاہت واضح ہے لیکن اللہ کی نشانیوں کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں قیامت کے دن وہ بادشاہت کھل کے واضح ہو جانی ہے اور ایسے واضح ہو جانی ہے کہ اللہ نے دنیا کے بادشاہوں کو چیلنج کر کے کہنا ہے کہاں ہے زمین کے بادشاہ اور کوئی اللہ کے سامنے جواب دینے کی زبان سے بلا بلاعزن الفظ نکالنے کی ضرورت اس دن نہیں کر سکے گا تو تو یہ وہ خوبصورت عقیدہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا یہ حقائق ہیں اور یہ اس دنیا کی توحید اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کا علم اللہ تعالی نے اپنا فضل فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا ادراک کرنے اور اپنی خشیت دل کے اندر پیدا کرنے کی اور اپنے سامنے جھکنے کی اپنا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے یقیناً اللہ کی توفیق کے سوا ایسا ممکن نہیں سبحان اک اللہ کا نشد اللہ مستقبل کا